الحمد يا حبيب الله والسلام یا نبی اللہ علی محمد رسول میناتین وسلم یہ درود پاک مال میں خیر و برکت کے لیے داود اسلامی کے شاعری ادارے مکتبۃ المدینہ کی متبوعہ چار سو انیس صفحات پر مشتمل کتاب مدنی منصورہ کے صفحہ نمبر ایک سو اڑسٹھ میں تفسیر روح البیان کے حوالے سے یہ درود پاک نقل کیا گیا ہے آئیے اس کی فضیل فرمائیے صاحب روح البیان فرماتے ہیں جو شخص اس درود پاک کو پڑھے گا اس کا مال و دولت بڑھتا رہے گا <سلام> سلو <علی> الحبیب <سلام> صلی اللہ تعالی علی محمد دولت جو چاہو دونوں جہاں کی دولت جو چاہو دونوں جہاں کی وبارک وسلم محمد مدنی چینل کے قرآن معلومات سے معمور سلسلے کتاب اللہ کے باتیں میں آپ کو ایک بار پھر مرحبا کہتے ہیں فیضان سنت میں میرے شیخ تریکت امیر اہل سنت نے حیات حیوان عبرا کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں حیات الحوان القبرا جلد ایک صفحہ چار سو انسٹھ مصر کا بادشاہ تھا اس کا نام تھا احمد ابن طولون کسی ویرانے میں اپنے مصاحبین کے ہمراہ کھانا کھا رہا تھا اس عقل مند بادشاہ کی نظر ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک فقیر پر پڑی احمد ابن طولون بادشاہ نے ایک روٹی ایک تلی ہوئی مرغی ایک گوشت کا ٹکڑا پیس اور فالودہ اپنے غلام کے ذریعے سے اس فقیر کو بھیجوایا غلام واپس آیا اور کہا علی جا میں نے کھانا تو اسے پیش کیا مگر وہ فقیر خوش نہیں ہوا اس سن کر بادشاہ نے اس فقیر کو طلب فرمایا جب وہ آیا تو کچھ سوالات کیے تو اس نے بڑی کانفیڈینس کے ساتھ بڑے اعتماد کے ساتھ بادشاہ کے سوالات کے جوابات دی شاہی رو و دبدبا اس پر اثر انگیز نہیں ہو رہا تھا بادشاہ نے اچانک کہا تم مخبر معلوم ہوتے ہو جاسوس معلوم ہوتے ہو یہ کہہ کر بادشاہ نے سیاد کو بلایا یعنی کوڑے مارنے والے کو بلایا اسے دیکھتے ہی فوراً فقیر نے کہا کہ ہاں میں واقعی جاسوس ہوں میں مخبیر ہوں یہ دیکھ کر کسی نے بادشاہ سے کہا لی جا آپ نے تو جادو کر دیا کہ آپ نے انویسٹیگیشن یوں ہاتھوں ہاتھ کر لی کئی جاسوس ہے مخبیر ہے وہ عقلمند بادشاہ بولا کوئی جادو کی بات نہیں ہے میں نے اسے اپنی قیافے سے پکڑا اتنا عمدہ کھانا کہ اگر کوئی ڈٹ کر کھا چکا ہو تو بھی اس کے منہ میں پانی آ جائے یہ اس کی طرف راغیب نہیں ہو رہا تھا ظاہری طور پر بدحال کھانے کی طرف توجہ نہیں اور عام آدمی شاہی روب داپ دیکھ کر تھرا جاتا ہے یہ بڑی بے باکی سے گفتگو کر رہا تھا تو مجھے اندازہ ہوا ہے کہ مخبیر یہ جاسوس ہے کیونکہ جاسوسوں کی مخصوص خطوط پر تربیت کی جاتی ہے میٹھے میٹھے اس ٹائم یہ احمد ابن طولون بادشاہ جس کا واقعہ بھی عرض کیا گیا یہ بڑا من تھا سمجھدار تھا انصاف پسند تھا شجاع بہادر متوازے آرزی کرنے والا خوش اخلاق علم دوست علم کو پسند کرتا تھا سخی بھی بہت تھا اور یہ بادشاہ حافظ قرآن بھی تھا خوش الہان بھی بہت تھا تلاوت بھی بہت کرتا تھا مگر ظالم بھی بہت تھا اول درجے کا ظالم تھا اس کی تلوار کی خون ریزی مشہور تھی ہر وقت اس کی تلوار نیام سے باہر رہتی کہا جاتا ہے احمد ابن طولون نے جن لوگوں کو قتل کیا یا جو اس کی قائد میں مرے ان کی تعداد کا مو بیش اٹھارہ ہزار تھی جب یہ موت کے گھاٹ اترا نیک کہ بد ہے انصاف پسند ہے ظالم ہے جو بھی آخر موت ہے یہ بھی مرا تو ایک شخص روزانہ اس کی قبر پر تلاوت کرنے لگا ایک روز بادشاہ احمد ابن طولون خواب میں نظر آیا اور کہنے لگا میری قبر پر قرآن مت پڑا کرو پوچھا کیوں ابن تولون نے جواب دیا جب بھی تم کوئی آیت پڑھتے ہو وہ آیت میری طرف سے گزرتی ہے اور میرے سر پر ضرب لگا کر مار لگا کر پوچھا جاتا ہے کیا تو نے یہ آیت نہیں سنی تھی میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سالم کا انجام کتنا بھیانک ہوا ظلم کا انجام کتنا خوفناک ہے اور جو حکمران طبقہ ہوتا ہے جس سے منصب ملتا ہے عہدہ ملتا ہے اس کا ظلم سے بچنا بہت دشوار ہوتا ہے تو آفیت اسی میں ہے کہ وزارتوں سے حکومتی عہدوں سے سی زمانہ دور رہا جائے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حافظ قرآن کو قرآن پاک کے احکام پر عمل بھی کرنا چاہیے کہ جب احمد ابن طولون موت کے گھاٹ اترا اس کی قبر پر تلاوت کرنے والا تلاوت کرتا تو اس نے خام میں آ کر منع کیا مت تلاوت کیا کرو کہ جب آیت میرے قریب سے گزرتی میرے سر پر مار کر پوچھا جاتا ہے کیا تو نہیں آیت نہیں سنی اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر میں مبتلا تمام مسلمانوں کی اور ساری امت مصطفیٰ کی مغفرت فرما علی الحبیب صلی اللہ محمد ولی و فاحد ہی کا وسلم باب شر الہی میری بب شو خطایا الہی آمین سلوحبی صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ و صاحبی و بال حفیظ قرآن کو کیسا ہونا چاہیے آج کے سلسلے کا یہ عنوان ہے خلیفت المسلمین غیظ المنافقین حضرت سین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عن فرماتے ہیں صاحب قرآن مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ذریعے کچھ قوموں کو سر بلند کرے گا اور کچھ قوموں کو گرا دے گا یہ مشکا شریف کی حدیث پاک ہے اب اس کی شرح سنی مفتی صاحب فرماتے ہیں جو مسلمان قرآن کریم کو صحیح طرح سمجھے صحیح طرح عمل کرے وہ دنیا آخرت میں بلند درجے پائیں گے جو غافل رہیں غلط طرح سمجھیں غلط طور پر عمل کریں وہ دنیا آخرت میں ذلیل ہوں گے مشکا شریف کی ایک اور حدیث پاک سنیے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نو فرماتے ہیں نوشب میں جنت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قرآن والے سے کہا جائے گا کہ پڑھ اور چڑھ یوں ہی آہستگی سے تلاوت کر جیسے دنیا میں کرتا تھا آج تیرا ٹھکانہ اور مقام وہاں ہے جہاں تو آخری آیت تلاوت کرے گا اب اس حدیث کی شرا سنیے مفتی صاحب فرماتے قرآن والے سے مراد وہ مسلمان ہے جو ہمیشہ تلاوت کرتا ہو اس پر عمل کرتا ہو وہ شخص نہیں جو قرآن پڑھتا ہو اور قرآن اس پر لانت کرتا ہو کہ یہ تلاوت تو آزاد الہی کا باعث ہے کیسی تلاوت کہ تلاوت کریں اور قرآن اس پر لانت کریں مفتی صاحب فرماتے ہیں باز آریہ یہ کی ایک قسم ہے اور عیسائی بھی قرآن پاک پر اعتراضات کرنے کے لیے قرآن پاک پڑھتے ہیں بلکہ حض کر لیتے ہیں پنڈت چرن چودہ پاروں کا حافظ تھا تو ان کا یہ حلف کرنا ان کا یہ قرآن پاک پڑھنا ان کو فائدہ نہیں دے گا کہ ظاہر ایک مسلمان نہیں ہے پھر عمل بھی نہیں کرتے شہنشاہ اولیاء مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں مصطفیٰ مج تپا دافع رنج و بلا شافع روز جزا صلی اللہ تعالی علی وسلم نے فرمایا جو قرآن کریم پڑھے پھر اسے یاد رکھے اس کے حلال کو حلال اس کے حرام کو حرام جانے اللہ تعالی اسے جنت میں داخل کرے گا اور اس کے گھر والوں میں سے ایسے دس آدمیوں میں اس کی شفاف قبول فرمائے گا جس کے لیے دو زخ ضروری ہو چکی مفتی صاحب فرماتے ہیں خلاصہ اس کا یہ ہے حافظ قرآن صرف تلاوت پر اور حفظ پر تنایت نہ کرے بلکہ قرآن کے عقائد کو مانے قرآن کے احکام پر عمل کرے لہذا اس میں حافظ و عالم میں عمل دونوں داخل ہیں ایسے باعمل عمل حافظ کو قرآن پاک سے دو عظیم و شان فائدے حاصل ہوں گے نمبر ایک اول ہی سے جنت میں داخل کیا جائے گا کون باعمل عمل حافظ قرآن حلال کو حلال جانے حرام کو حرام جانے وہ اول ہی سے جنت میں داخل کیا جائے گا نمبر دو اس کے اہل قرابت میں سے دس دوزخی مسلمانوں کو اس کی شفاعت سے بخشا جائے گا سبحان اللہ حافظ قرآن کی بڑی فضیلت ہے مگر کس حافظ قرآن کی جو قرآن کے احکامات پر عمل بھی کرے مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں معلوم ہوا شفاعت دراجات کی بلندی کے لیے ہی نہیں ہوگی بلکہ معافی سیاحت کے لیے بھی ہوگی گناہوں کی معافی کے لیے بھی شفاعت ہوگی علماء شفات کریں گے حافظ شفاعت کریں گے شہدہ وغیرہ بھی شفاعت کریں گے ان کی شفاعت براک ہے میں خلاصہ کر رہا ہوں مفتی صاحب کی شرح کا مزید فرماتے خیال رہے شفات کبرہ کا صحرا صرف حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر ہے شفات سغرا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام بھی کریں گے سبحان اللہ گناہ گار کارو شفی خیر النام ہو ہوگا دلہن شفاعت بنے گی دولا نبی علیہ سلام ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ یا اللہ حضرت کے شہزادے حجت الاسلام حامد رضا خان علی رحمت الحنان کا شعر ہے ایک قیامت کے روز گناہ گاروں کے شفیع کون ہوں گے ہمارے آقا سبحان اللہ شفاط دلہن ہوگی اور ہمارے آقا دولا ہوں گے علی الحبیب صل اللہ تعالی علم پاک بلند آواز سے پڑی حضرت سید نام ہو رہی راضی اللہ تعالی فرماتے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سیکھو پھر اسے پڑھا کرو کیونکہ جو قرآن سیکھے اس کی قرآد کرے اس پر عمل کرے اس کی مثال اس تھیلے کی سی ہے جس میں مشک بھرا ہو جس کی خوشبو ہر جگہ مہک رہی ہو جو قرآن سیکھے پھر سویا رہے وہ اس طرح ہے کہ اس کے سینے میں قرآن ہو اور وہ اس تھیلے کی طرح ہے جو مشک پر سربند کر دیا گیا ہو مفتی صاحب فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں عالم ہو قاری ہو اس کا سینہ تھیلا ہے گویا کے تھیلا ہے اور قرآن شریف گویا تھیلے میں بھرا ہوا مشک ہے مشک بہت ہی عمدہ اور قیمتی خوشبو ہے اس کاری کا تلاوت کرنا اس مشک کی مہک ہے جس سے سننے والے فائدہ اٹھاتے ہیں ہر جگہ سے مراد قرآن سننے والے ہیں جو قرآن علم کی اشاعت کر جائے اس کی مہک سے قیامت تک کے مسلمان فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں رب تعالی خدمت قرآن کی توفیق بخشے جو کاری قرآن پاک کی تلاوت نہ کیا کرے یا اس پر عمل نہ کیا کرے اس بند تھیلے کی مثل ہے کہ جس میں اگرچہ مشک تو ہے اس مشک کی وجہ سے تھیلا قیمتی بھی ہے مگر لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے ایسے ہی یہ شخص اللہ تعالی کے نزدیک قیمتی تو ہے حافظ قرآن یا عالم قرآن ہونے کی وجہ سے مگر لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ وہ خود بھی فائدہ نہیں اٹھاتا اور مفتی احمد یار خان نئی اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کسی پنجابی شاعر نے کیا اچھا کہا علم دھیرہ پڑھ لیا عمل نہ کیتا نیک آئی گھٹا اتر گئی بوند پی نہ ایک احمد یار احمد ہویوں علم دھیرہ پڑھ کے پڑھے لکھے تے ماں نہ کریو پھٹ جاندہ دودھ کر کے اس کو سمجھیں مفتی صاحب فرما رہے ہیں لکھ رہے ہیں بہت علم پڑا عمل نہ کیا یہ یوں ہی ہے جیسے گھٹا آئی ساون کی برسات ہو رہی ہے گھٹا آ گئی برسات ہو رہی ہے مگر ایک بوند بھی تو نے حاصل نہیں کی پھر فرماتے کے علم بہت پڑھ پڑھ کر تو احمد ہو گیا آپ آج بھی فرمالے اور ہمیں عبرت کے مدنی پھول تربیت کے مدنی پھول لٹا رہے ہیں زیادہ پڑھے لکھے ہونے پر ماننا کرنا دودھ جب وہ ابل جاتا ہے کڑ جاتا ہے تو بازوقات وہ پھٹ بھی جاتا ہے اللہ اکبر صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علامد وسحدیہ و وسلم نبی کریم رعف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ایک رات میں سو آئےتے پڑے گا قرآن پاک اس رات کے متعلق اس سے خصومت نہ کرے گا خصومت کا مطلب ہے جھگڑا جو رات میں دو, دو سو آیتیں پڑے اس کے لیے تمام رات کی عبادت لکھی جائے گی جو رات میں پانچ سو سے ہزار آیتوں تک پڑے اسے صبح ہونے پر ثواب کا ڈھیر ملے گا ارض کیا ڈھیر کتنا فرمایا بارہ ہزار مفتی صاحب فرماتے ہیں قیامت میں قرآن کی ایک شکل و صورت ہوگی اپنے عاملوں کی شفات کرے گا جو قرآن پر عمل کریں گے قرآن اس کی شفات کرے گا اور قرآن غافلوں کی شکایت کرے گا قرآن کریم کی دو شکایتیں ہوں گی ایک تو اس کے خلاف عمل کرنے والے کی دوسری شکایت اس حافظ کی جو قرآن کریم کا دورہ نہ کرے حتیہ کہ قرآن کریم کو بھول جائے جہاں دوسری شکایت کا ذکر ہے یعنی حافظ جو ہر شب سو آیتیں تلاوت کر لیا کرے قرآن کریم اس حافظ کی یہ شکایت نہ کرے گا کہ یہ پڑھتا نہیں تھا مفتی صاحب فرماتے ہیں قرآن سے یہی ہے جو ہم پڑا کرتے ہیں اور شکایت سے ظاہری شکایت مرادیں بارہ ہزار سے کیا ہے فرماتے ہیں بارہ ہزار درہم یا دینار یا بارہ ہزار اوقیا خیرات کرنے کا سوال جو پانچ سو سے ایک ہزار آئے پڑے رات کو اور ایک اوقیا کتنا ہے فرماتے ہیں ایک اوکیہ آسمان و زمین کی وسعت سے زیادہ وسیع ہے غرض کے رب تعالی کی عطا ہمارے فہم و سمجھ سے ورا ہے حضرت سینا مساش علی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں مکی مدنی حبیب کل امت کے طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی نگرانی رکھو اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان قرآن رسی میں بندھے اونٹ سے زیادہ بھاگ جانے والا ہے مفتی صاحب فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں قرآن شریف کی نگرانی کرنے سے مراد ہے اس کا دور کرتے رہنا اس کی تلاوت کی عادت ڈالنا خصوصاً حافظ صاحبان کے لیے حفاظ اپنے حفظ کی حفاظت کریں نگرانی کریں کاری صاحبان تجوید کی نگرانی کریں قرآن شریف حفظ کرنے کے باوجود اپنی یاد پر اعتماد نہ کرو یہ بہت جلد بھول جاتا ہے کیوں نہ ہو کیوں نہ بھول جائے کیوں نہ ہو کلام الہی قدیم ہم حادث ہم کو اس سے نسبت ہی کیا ہے یہ رب تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہم قرآن سیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے ذہنوں میں سما جاتا ہے تو ہماری ذرا سی غفلت اور لا پرواہی سے یہ نعمت ہم سے جاتی رہے گی مفتی صاحب فرماتے ہیں پان والے ہمیشہ پان کے ڈھیر کو لوٹ, لوٹتے پلیٹتے رہتے الٹ پلٹ کرتے رہتے تو قرآن والے ہمیشہ اس کی لوٹ اور پلٹ رکھیں قرآن والے کی مثال بندہیں اونٹ کسی ہے اگر اس کی نگہبانی کرے گا تو اسے روک لے گا اگر چھوڑ دے گا تو بھاگ جائے گا مفتی صاحب فرماتے ہیں جیسے شکاری جانور کا وطن جنگل ہے وہ تمہاری قائد میں جب تک ہی رہے گا جب تک تم اس کی نگرانی رکھو قرآن کریم کا وطن عالم بالا ہے تمہارے ذہنوں میں اس وقت تک محفوظ رہے گا جب تک تم اس کی نگہبانی کرتے رہو گے ورنہ یہ چڑیا پنجرے سے اڑ جائے گی مفتیفی فرماتے تجربہ بھی یہی ہے کہ بڑے سے بڑا حافظ یا عالم اگر کچھ دن یہ مشغلہ نہ رکھے تو بھول جاتا ہے حافظ قرآن کو کیسا ہونا چاہیے آج کا عنوان یہ ہے تو حافظ قرآن کو قرآن پاک کا دور کرتے رہنا چاہیے ورنہ وہ قرآن پاک بھول جائے گا مزید اس کا کردار کیا ہونا چاہیے اور اگر وہ قرآن بھول جائے گا تو عالم برزخ میں اس کے لیے کیا کیا فضائیں ان شاء یہ بھی بیان کیا جائے گا نبی اکرم رسور محتشم شافر امم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا کسی کا یہ کہنا برا ہے کہ میں فلاں آئے بھول گیا بلکہ وہ بھلا دیا گیا قرآن یاد کرتے رہو کیونکہ قرآن لوگوں کے سینوں سے وحشی جانور سے بھی زیادہ بھاگ جانے والا ہے اب مفتی صاحب سمجھا رہے ہیں جل تین سفر دو سو پر اونٹ تو مضبوط رسید سے کٹے پر رہتا ہے قرآن شریف ہمیشہ دور کرنے اور تکرار کرتے رہنے سے ذہن میں ٹھہرتا ہے کوئی آیت ہے کوئی سورت ہے پورا قرآن کا حافظ ہے جب تک اس کا دور کرتا رہے گا پڑتا رہے گا وہ ذہن میں محفوظ رہے گا پھر فرمایا جیسے اونٹ اگر ٹھہر جائے تو بڑے فائدے پہنچاتا ہے کیا فائدے پہنچاتا ہے اونٹ سواری بار برداری بوجھ اٹھاتا ہے اس سے گوشت حاصل کیا جاتا ہے دودھ ملتا ہے نسل بڑھتی ہے اون وغیرہ سب کچھ دیتا ہے ایسے ہی قرآن حکیم اگر ذہن میں ٹھہر جائے تو ایمان عرفان رضا رحمان وغیرہ سب کچھ اسی سے میسر ہوتے ہیں سبحان اللہ حضرت سینا صاحب ابن عبادہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں شہن شاہ مدینہ راحت قلب وسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کوئی نہیں جو قرآن حکیم پڑھ کر بھلا دے مگر وہ قیامت کے دن اللہ تعالی سے کوڑی ہو کر ملے گا کوڑی کسے کہتے ہیں جس کا عضو کٹ جائے مفتی صاحب اس حدیث کی شرح بہت کی گئی ہیں مگر قوی تر شرح یہ ہے مضبوط تر شرح یہ ہے جو شخص قرآن شریف پورا یا اس کی کوئی سورت حفظ کرے یاد کرے پھر اس کا دور چھوڑ دے جس سے وہ بھول جائے تو یہ شخص قیامت کے دن کوڑی اٹھے گا اور اس کی کوڑ اس کے اس جرم کی علامت ہوگی مٹھے میٹھے اسلام بھائیو اس سے وہ پہچانا جائے گا کہ یہ وہ نادان ہے جو قرآن یا کوئی سورت یاد کر کے بھول گیا تھا قیامت کے روز یورمجر امون ابھی سیما ہوں مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے بے نمازی پر آگ کا بادر مسلط ہوگا جو اس کو جہنم کی طرف ہانکے گا سود خور آب زدہ معلوم ہوگا جس کی دو شادیاں ہوں دو بیویاں ہوں دونوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا اس کا ایک دایاں یا بایاں حصہ جھکا ہوگا جس سے یہ پہچان ہوگی یہ بیویوں میں انصاف نہیں کرتا تھا وہ نادان جو دنیا میں شراب پیتا تھا اس کے منہ سے لعاب خون کے مان گروپ بیٹھا ہوگا ہاتھ میں اس کے جام ہوگا گلے میں سرائی لٹکی ہوگی جس سے ہی قیامت کے روز پہچانا جائے گا یہ بدنصیب ہے جو دنیا میں شراب پیا کرتا تھا اس طرح مختلف مجرموں کے مختلف انداز ہوں گے جس سے وہ پہچانے جائیں گے تو وہ شخص جسے جس دنیا میں قرآن ملا کوئی صورت یا آیت یاد کرنے کی سازت ملی پھر اس نے بھلا دی یا پورا قرآن کیا اس نے بھلا دیا قیامت کے روز وہ کوڑی ہو کر آئے گا یہ اس کی علامت ہوگی پہچان ہوگی یہ وہ نادان ہے جسے قرآن حفظ کرنے کا یا سورت حفظ کرنے کی یا کوئی آیت حفظ کرنے کی سعادت ملی مگر اس نے اسے پڑا نہیں اس پر عمل نہیں کیا اس کا دور نہ کیا اور اس وجہ سے اسے یہ آیت یا قرآن بھلا دیا گیا تو بولا ہوں سل حبیب صلی اللہ, اللہ تعالی امیر اہل سنت فیضان سنت میں سمجھاتے ہیں آئیے سمجھیے کچھ اس میں سے ارتھ کرتا ہوں فرماتے ہیں بات یہ بات نہایت ہی تشویشناک ہے حفاظ اور حافظات کی ایک تعداد آگے چل کر قرآن پاک بھلا دیتی ہے ایسا لگتا ہے بعض خاندانوں میں رواج ہو گیا ہے کہ بچے ہیں بچی کو قرآن کریم حفظ کروانا ہے بے شک بڑا نیک کام ہے فرماتے ہیں یاد رکھیے حفظ کرانا آسان مگر عمر بھر حافظ رہنا مشکل ہے فرماتے لہذا جو بھی اپنی اولاد کو حفظ کروائے اس کی خدمت میں درد بھری مدنی التیجہ عمر بھر اپنی حافظ اولاد پر کڑی نگرانی رکھے تاکید کرے اگر زیادہ نہیں تو کم از کم ایک پارا روزانہ تلاوت جاری رہے تاکہ حض باقی رہے پھر آپ نے صحیح بخاری جل صفحہ چار سو بارہ کی حدیث نمبر پانچ ہزار تین تین نقل کی ہے نبیوں کے سلطان رحمت عالم یان سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کا فرمان برکت نشان قرآن کو ہمیشہ پڑھتے رہو سو قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے البتہ قرآن زیادہ چھوٹنے پر آمادہ ہے ان اونٹوں سے جو اپنی رسیوں سے بندے ہوں یعنی جس طرح بندے ہوئے اونٹ چھوٹنا چاہتے ہیں اگر ان کی محافظت اور احتیاط نہ کی جائے تو رہا ہو جائیں اس سے زیادہ قرآن کی کیفیت ہے اگر اسے یاد نہ کرتے رہو گے سینوں سے نکل جائے گا پس تمہیں چاہیے کہ ہر وقت اس کا خیال رکھو یاد کرتے رہو اس دولت بے نہایت کو ہاتھ سے نہ جانے دو امیر علیہ سنت مزید فرماتے ہیں جو حفاظ ہر سال ماہر رمضان کی آمد سے تھوڑا عرصہ قبل فقط مسلح سنانے کے لیے منزل پکی کر لیتے ہیں اس کے علاوہ معاذ اللہ سارا سال غفلت کے سبب آیات بھلائے رہتے ہیں وہ بار بار پڑھیں خوف خدا وندی سے لرزیں نیز جس نے ایک آیت بھی بھلائی ہے وہ دوبارہ یاد کر لے کا جو گنا ہوا اس سے سچی توبہ کرے جو قرانی آیات یاد کرنے کے بعد بھلا دے گا بروز قیامت اندھا اٹھایا جائے گا استکفر اللہ استکر اللہ تین فرامین مصطفیٰ جامع ترمیز جل چار صفا چار سو بیس حدیث نمبر دو نو سو پچیس میری امت کے سوا میرے حضور پیش کیے گئے یہاں تک کہ میں نے ان میں وہ تنکا بھی پایا جس سے آدمی مسجد سے نکالتا ہے میری امت کے گنا میرے حضور پیش کیے گئے میں نے اس سے بڑا گنا نہ دیکھا کہ کسی آدمی کو قرآن کی ایک صورت یا ایک آئے یاد ہو پھر وہ اسے بھلا دے ابود جلد دو صفحہ ایک سو سات حدیث نمبر ایک ہزار چار سو چوہتر فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم جو شخص قرآن پڑھے پھر اسے بھلا دے تو قیامت کے دن اللہ تعالی سے کوڑی ہو کر ملے کنزر رمال جلد ایک صفحہ تین سو چھ حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو تینتالیس قیامت کے دن میری امت کو جس گناہ کا پورا بدلہ دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو قرآن پاک کی کوئی صورت یاد تھی پھر اس نے اسے بھلا دیا تک تک تک فتحور تعالی علی محمد صفا نمبر جلد 23 پینتالیس نمبر 645-647 امیر اللہ سنت خلاصہ کرتے ہیں اعلی حضرت فرماتے ہیں اس سے زیادہ نادان کون جس سے خدا عزوجل ایسی ہمت بخشے اور وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھولے اگر قدر اس کی جانتا کس کی حفظ قرآن کی جو ثواب جو دراجات اس پر مرود ہیں جن کا وعدہ کیا گیا کہ آفیز قرآن کو یہ ثواب ملے گا یہ دراجات ملیں گے ان سے واقف ہوتا تو اسے جان و دل سے زیادہ عزیز رکھتا مزید فرماتے ہیں جہاں تک ہو سکے اس کے پڑھنے اور حفظ کرانے اور خود یاد رکھنے میں کوشش کرے تاکہ وہ سواد جو اس پر موعود ہیں یعنی وعدے کیے گئے ہیں حاصل ہوں اور بروز قیامت اندھا کوڑی اٹھنے سے نجات پائے سلو علی الحبیب صل اللہ تبارک تعالی و تعالی ہمیں دنیا آخرت میں آفیت عطا فرمائے تو جو حافظ قرآن ہو اسے قرآن پاک کا دور کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ صورتیں وہ قرآن پاک پورے کا پورا اسے یاد رہے اور اگر اس نے بھلا دیا رب تبارہ و تعالی تعالا ناراض ہو گیا تو بروز قیامت اس کے لیے وعید یہ ہے کہ وہ اندھا اٹھایا جائے گا اس کے لیے وعید یہ ہے کہ وہ کوڑی اٹھے گا استقف فر اللہ سلحیبی وبار حافظ قرآن کا کردار کیسا ہونا چاہیے یہ تو حافظ رہنے کے تعلق سے تھا اچھا اور پھر یہ بھی غور طلب بات ہے کہ حفظ جب بھول جائے تو یہ نہ کہے کہ میں بھول گیا بلکہ بلا دیا گیا یہ کہے کہ میں بلا دیا گیا اور مفتی صاحب نے اس کی شرح میں لکھا کہ اپنے گناہ کا اعلان بھی گنا ہے ایک تو یہ اعلان نہ کریں اور یہ نہیں کہ میں نے میں خلاصہ کر رہا ہوں کہ میں نے قرآن کو چھوڑ دیا بلکہ قرآن نے اسے چھوڑ دیا اس کے دور نہ کرنے کی وجہ سے قرآن حفظ کرنے کے بعد کیوں بھلا دیا جاتا ہے تو اہل اللہ نے اللہ والوں نے کہا قرآن حکیم کے بھول جانے کا ایک سبب ارتکاب معافیت بھی ہے گناہوں کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے قرآن بھلا دیا جاتا ہے اور امیر نے سنت کا رسالہ ہے امرت پسندی کی تباہ کاریاں اس میں تو ایک حافظ صاحب کا واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے کسی امرد کو معذلہ بری نظر سے دیکھا تو اسی وقت حافظ صاحب قرآن پورے کا پورا بھول گئے دیکھا گناوں کی وجہ سے حفظ بلا دیا جاتا ہے حضرت سنہک رضی اللہ ہو فرماتے ہیں جس شخص نے قرآن سیکھا پھر اسے بھلا دیا تو یہ اس کے گنا کی وجہ سے کیونکہ اللہ تبارہ و مطالعہ فرماتا ہے پارا پچیس سورہ شورہ آئے تیس وما ماسوب کم ام مصیبت کا سبت ائی بھی کم ترجمہ کنزل ایمان اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا اور نسیان قرآن سے بڑی مصیبت کون سی ہے امام بحکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلا شبہ قرآن کا بھول جانا سب مصیبتوں سے بڑی مصیبت ہے اور یہ بھی عرض کر دوں قرآن پاک کو یاد کر کے بھلا دینا گناہ کبیرہ ہے حضرت امام ابن حجر مکی علی رحمت اللہ کبی نے اسے کبیرہ گناہوں میں شمار فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے ہمیں جتنا قرآن کاش یاد رہے اور اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ گناہوں سے توبہ کی جائے اور دوسری صورت یہ ہے کہ اسے پڑھتے رہیں حافظ قرآن کا کردار کیسا ہونا چاہیے آئیے سنیے المستدرک حدیث نمبر دو ہزار بہتر میرا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا تو اس نے اپنے سینے میں نور نبوت کو لے لیا مگر یہ کہ اس کی طرف وہی نہیں ہوتی مزید فرمایا صاحب قرآن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ لڑنے والے سے لڑے اور جاہل کے ساتھ جاہل بنے حالانکہ اس کے سینے میں اللہ تعالی کا کلام حافظ قرآن کو لڑنا نہیں چاہیے جھگڑا کرنے والا نہیں ہونا چاہیے حافظ قرآن کو کیسا ہونا چاہیے دعوت اسلامی کی شاط ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوع تین سو ایک میں مشتمل کتاب بحر الدموں جس کا ترجمہ ہے آنسو کا دریا امام ابن جوزی رحمت اللہ تعلق علیہ سفڑا دو پر لکھتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعلّن فرماتے ہیں حافظ قرآن کو چاہیے کہ وہ اپنی رات کی وجہ سے پہچانا جائے جبکہ لوگ سو رہے ہوں اور دن کی وجہ سے پہچانا جائے جبکہ لوگ کھا پی رہے ہوں اور غم زدہ ہو جبکہ لوگ خوش ہوں اور وہ رو رہا ہو جبکہ لوگ ہنس رہے ہوں اور وہ خاموش ہو جبکہ لوگ باہم الجھ رہے ہوں وہ خوشوں میں ہو جبکہ لوگ مغرور ہوں حافظ قرآن میں یہ خوبیاں بھی ہونی چاہیے کہ وہ بد اخلاق نہ ہو غافل نہ ہو شور نہ کرے نہ سخت مزاج ہو نہ دھتکارنے والا ہو حافظ قرآن اپنی رات سے یوں پہچانا جائے کہ لوگ سو رہے ہوں اور وہ جاگ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو حافظ قرآن اپنے دن کی وجہ سے پہچانا جائے اس کا دن کیسا ہونا چاہیے کہ لوگ کھا پی رہے ہوں لہو لعب میں ہوں مگر یہ غم زدہ ہو اب اس کو فکر آخرت ہو حافظ قرآن یوں پہچانا جائے کہ لوگ ہنس رہے ہوں کھیل رہے ہوں یہ رو رہا ہو خوف خدا کی وجہ سے لوگ بہام رہے ہوں یہ خاموش ہو لوگ مغروری کریں غرور کریں تو یہ خوشوخصو کا اظہار کرے حافظ قرآن بد اخلاق نہیں ہونا چاہیے خافلی نہیں ہونا چاہیے شور شرابہ کرنے والا نہیں ہونا چاہیے سخت مزاج نہیں ہونا چاہیے نہ ہی وہ دھتکارنے والا ہونا چاہیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبار کا وسلم وہ حافظ صاحبان جو حفظ کر لیتے ہیں مگر قرآن کے احکامات پر عمل کی کوشش نہیں کرتے انہیں ڈر جانا چاہیے کہ میرا امام غزالی علی رحمۃ اللہ نے احیال علوم میں ایک قول نقل کیا حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی علی رحمۃ اللہ الغنی کا قرآن پاک کے وہ حامل جو قرآن پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالی کی نافرمانی کرتے ہیں دوز کے فرشتے بت پرستوں کی نسبت ان کو جلدی پکڑیں گے قیامت کے روز بے عمل حافظ قرآن انہیں فرشتے بت پرستوں سے پہلے پکڑ کر جہنم میں ڈالیں گے توبہ استکر اللہ استک فرال گو نگا ہو م بے مجھے نہ دے یا رب کرم بخش دے, مجھے کو دے سزا <dessus> حب صلی اللہ میرے آکا صلی اللہ تعالی علی وسلم نے ارشاد فرمایا شی العلوم میں اس ارشاد کو نقل کیا گیا قرآن پاک کی تلاوت اس وقت تک کر جب وہ تجھے برائی سے روکے اگر تو تلاوت کے باوجود نہ روکے تو ت نے قرآن نہیں پڑھا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بعض بزرگوں نے فرمایا کوئی بندہ ایک سورت پڑھنا شروع کرتا ہے فرشتے اس کی رحمت کی دعا مانگتے ہیں یہاں تک کہ فارغ ہو جائے اور اگر کوئی بندہ سورت شروع کرتا ہے تو اس کے فارغ ہونے تک فرشتے اس پر لانت بھیجتے ہیں پوچھا گیا کیسے فرمایا جب وہ اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتا ہے تو فرشتے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں ورنہ اس پر لانت بھیجتے ہیں اور علماء نے لکھا کہ بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو خود اس کا نفس اس پر لانت بھیجتا ہے حالانکہ اسے علم نہیں ہوتا وہ پڑھتا ہے اللہ اللہ علام علمین ارے ظالموں پر خدا کی لانت اس کا ترجمہ ہے کنزولیمان کا حالانکہ وہ خود ظالم ہوتا ہے تو وہ یہ آیت پڑھ پڑھ کر گویا اپنے آپ پر خود ہی لانت بھیج رہا ہوتا ہے وہ پڑھتا ہے فنج اللہ نت ہی الکاری تو جھوٹوں پر اللہ کی لانت ڈالیں اور خود وہ جھوٹوں میں ہوتا ہے تو گویا ہوئے آئےت پڑھتا رہتا ہے اور خود اپنے اوپر ملامت کرتا رہتا ہے خود اپنے اوپر لانت کرتا رہتا ہے اسی طرح تلاوت قرآن کرتا رہتا ہے اس کے احکامات کی بجا آوری نہیں کرتا قرآن نے نیچی نظر رکھنے کا کہا یہ ادھر ادھر دیکھتا پھرتا ماض اللہ تانک جھان تک سے باغ نہیں آتا قرآن کریم نے جا بجا نماز پنجگانہ کا حکم دیا جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم دیا مگر یہ نادان حافظ قرآن نماز کے آکام اور جماعت کی تاکید پر مشتمل آیات تو پڑھتا ہے مگر نماز و جماعت کا اہتمام نہیں کرتا قرآن نے جا بجا غیبت و چغلی کی ممانعت کی قرآن کریم نے غیبت و چغلی کی ممانعت کی مگر یہ نادان حافظ قرآن غیبت و چغلی کی ممانعت پر مشتمل آیات پڑھتا ہے مگر غیبت و چغلی سے نہیں بچتا قرآن کریم نے والدین کے سامنے اف تک کہنے سے منع کیا مگر یہ نادان حافظ قرآن ماں باپ کے حقوق پر مشتمل آیات تو پڑھتا ہے مگر ماں باپ کی اتا تو فرما برداری نہیں کرتا وعلا حاض القیاض درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھلایا ہوتا وہ زمانے میں معزز تھے مسلما ہو کر اور خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی و, بارک و حضرت سعم حسن بصری علی رحمۃ اللہ علیہ کبھی ہیں تم نے قرآن پاک پڑھنے کو منزلیں اور رات کو اونٹ بنا لیا ہے سوار ہو کر منزلیں طے کرتے رہتے ہو رات قرآن پڑھتے ہو بس پڑھتے رہتے ہو صرف پڑھتے ہی ہو تم سے پہلے لوگ اس سے یعنی قرآن کو اپنے رب از اجل کے پیغامہ سمجھتے تھے رات کو اس میں غور و تفکر کرتے تھے پڑھتے تھے غور و تفکر کرتے تھے اور دن کو اسے اپنے اوپر نافذ کر لیتے تھے اللہ اکبر, اللہ اکبر صلو علی الحبیب صلی اللہ و بارک وسلم وہ نادان حافظ قرآن جو قرآن پڑھ کر بھول جاتے ہیں بھولنے کی وجہ بھی عرض کی گئی دوڑنا کرنا اس پر عمل نہ کرنا گناہوں کا ارتکاب بھی حفظ قرآن کے بھول جانے کا سبب بنتا ہے تو صحیح بخاری کی حدیث پاک جس میں میں اختصار کے ساتھ ایک حصہ عرض کر رہا ہوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بخاری شریف حدیث پاک کا حصہ سنے اور توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علی مردوان سے فرمایا آج رات دو شخص یعنی جبرائیل و مکائل علیہ وسلم میرے پاس آئے مجھے ارض مقدسہ میں لے آئے میں نے دیکھا ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور اس کے سرہانے ایک شخص پتھر اٹھائے کھڑا ہے اور پے در پہ یعنی مسلسل بار بار پتھر سے اس لیٹے ہوئے شخص کا سر کچل رہا ہے ہر بار کچلنے کے بعد سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے فرشتوں نے کہا سبحان اللہ یہ کون ہے ارض کی آگے تشریف لے چلیے مزید چند مناظر دکھانے کے بعد فرشتوں نے عرض کی پہلا شخص جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم نے دیکھا جس کا سر اچلا جا رہا تھا یہ وہ تھا جس نے قرآن یاد کر کے چھوڑ دیا تھا اور فرض نمازوں کے وقت ہو جانے کا عادی تھا اس کے ساتھ یہ برتاؤ قیامت تک ہوگا از اللہ از اللہ ازت فرال در ترارا مے حل جلو گا یا رب آسو کرم کرے تو جنت میرا ہوں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی علی و صحبی و بارا وسلم جنہیں تو دی گئی اور انہوں نے اس کی حکم برداری نہ کی اس کی مثال قرآن نے کیا دی اس گدے کی جو اپنے پیٹ پر کتابیں لادت پھرتا ہے چنانچہ پارہ اٹھائیس سورج محا آج پانچ میں رشاد ہوتا ہے مفل تر تم علم ی ملو کم فل الحمر یہ ملو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 ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتیں جھٹلائیں اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا عیسائیت کی تفسیر میں صد افاضل مفتی سید حافظ محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اور اس کے حکام کا اتباع ان پر لازم کیا گیا تھا وہ لوگ یہود ہیں اور اس پر عمل نہ کیا کہ اس میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نات و صفت دیکھنے کے باوجود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے اور بوجھ کے سوا ان سے کچھ بھی نفع نہ پائے اور جو لوم ان میں ہیں ان سے اصلا واقف نہ ہو یہی حال ان یہود کا ہے جو طوریت اٹھائے پھرتے ہیں اس کے الفاظ رٹتے ہیں اور اس سے نفع نہیں اٹھاتے اس کے مطابق عمل نہیں کرتے یہی مثال ان لوگوں پر صادق آتی ہے مفتیفہ فرما رہے ہیں یہی مثال ان لوگوں پر صادق آتی ہے جو قرآن کریم کے معنی کو نہ سمجھیں اور اس پر عمل نہ کریں اور اس سے اعراض کریں تو جو بھی ہمارے حافظ قرآن ہیں انہیں قرآن پاک کا دور کرتے رہنا چاہیے تاکہ قرآن بھولنے کی آفت سے محفوظ رہیں اس گناہ کبیروں سے بچیں اور گناہوں کا انتخاب نہ کریں تاکہ قرآن نہ بھولیں کیونکہ قرآن بھولنے کی ایک وجہ گناہوں کا انتقاب بھی ہے اور قرآن پاک سے اعداد نہ کریں قرآن پاک پر عمل کریں اللہ تبارک و تعالی کے تو عمل کی توفیق عطا فرمائے آئیے جو آج سنا اس کو کچھ ہم دوہرا لیتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کو توجہ کے ساتھ سننے وہ بھی اس کو دوہرا لیں سل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و و بارک و صلی اللہ پہلے جو عقل مند بادشاہ کا واقعہ عرض کیا گیا اس کا نام کون بتائے گا آشاء اللہ اکثر اسلائن وہیں کو معلوم جی آپ کے چھاتر میں جواب آپ کا درست ہے اسے قبر میں کیا سزا دی جا رہی تھی جی جب بھی وہ تلاوت کرنے والا کوئی ایت تلاوت کرتا تو وہ تلا ایت جب اس کے سامنے سے گزرتی تو اس کے سر پر جلب لگائی جاتی اور فرمایا جاتا ہے کہ کیا یہ ایت تو نے نہیں سنی تھی اپ نے درست جواب دیا سبحان اللہ صلی اللہن حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و علی الی و صحبہ و بارک صلی اللہ باحمل حافظ قرآن اہل قرابت میں سے کتنے دو زخی مسلمانوں کی شفاعت کروائے گا جی. دس دوزخی جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی ان کو وہ شفاعت کر سکے گا سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قرآن کی شفاعت اور قرآن کی برکتوں سے حافظ قرآن کی شفات کی برکتوں سے مالا مال فرمائے آمین صلو علی الحبیب حافظ قرآن یا قرآن کا حامل جس سے بھی قرآن دیا گیا رات کو کتنی آیتیں پڑھے تو قرآن اس سے جھگڑا نہیں کرے گا جی سو آیات پڑے تو قرآن اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کرے گا سبحان اللہ قرآن کی دو شکایتیں ہوں گی رب کی بارگاہ میں دو شکایتیں ہوں گی کس کس کے خلاف ہوں گی دو شکایتیں گی. یہ سب کو یاد نہیں جی آپ قرآن کی دو شکایتیں ہوں گی ایک جو اس کے خلاف عمل کرے گا اور دوسرا وہ جو حافظ سے قرآن ہوگا اور اس کا دور نہ کرے اور یہاں تک اس کو بلا دے سبحان اللہ آپ نے جب جو درست جواب دیا سلو الحبیب اگر کوئی قرآن پاک کی کوئی آیت یا سورت بھول جائے تو اسے کیا کہنا چاہیے میں آیت بھول گیا یا کیا کہے اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں بھول گیا بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ مجھے بھلا دیا گیا امیر علی سنت دامد برکات ہونا نے اولاد پر کڑی نگرانی کرنے کی تاکید کی ہے جو حافظ ہو والدین کو تو کتنے پارے روزانہ تلاوت کرنے کا آپ نے مشورہ دیا ہے؟ جی کم از کم ایک پارہ ماشاءاللہ روزانہ ایک پارہ اگر حفظ قرآن پڑھتا رہے تو اس کا حفظ باقی رہے گا اور طریقہ بھی ہے میں نے الحمدللہ عزوجل علام علیہ سنت کی کتابوں میں پڑھا کہ جو اسے یاد ہے وہ روزانہ نماز میں پڑھتا رہے دیکھیں اگر پورا قرآن پاک اس کو حض ہے تو فجر کی سنتیں ہیں فرض چلیں جماعت کے ساتھ پڑھیں تو اشراک چاشت ہے پھر سنت قبلیہ ظہر کی فرض امام کے ساتھ پڑھیں تو جو سنت بادیاں ہیں نوافل بادیاں ہیں اس میں پڑھیں اسی طرح عصر کے سنت قبلیہ مغرب میں تین فرض کے بعد دو سنتیں دو نفلیں دو نفل الدین کے رات کے چار جو سنت قبلیاں وہ ہیں فرض کے بعد دو سنتیں دو نفلیں تین ویتر ہیں دو نفلیں رات تحجد ان رکتوں میں اگر تقسیم کر لے وہ تو الحمد للہجل وہ پڑھتا رہے گا سواد بھی اس کا بہتا رہے گا اور حلض بھی قائم رہے گا مفتی دعوت اسلامی الحاج الحافظ القاری محمد فاروق اب المدنی علی رحمت اللہ الغنی یہ ایک ہفتے میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے روزانہ قرآن کی ایک منزل ان کا دور تھا اسلامی بھائیوں نے انہیں سفر میں دیکھا کہ ان کے ہوں ہلتے رہتے تھے یعنی قرآن پاک پڑھتے رہتے تھے تو اگر نماز کی رقتوں میں قرآن پاک پڑھتے رہے انشاءاللہ ثواب بھی بڑھے گا اور حفظ بھی قائم رہے گا اس کے علاوہ بھی پڑھتے رہے وہ ہاتھ کار کی طرف دل یار کی طرف تو حافظ قرآن حافظ رہنا چاہتا ہے تو وہ کام کے دوران بھی پڑھتا رہے دن میں پڑھتا رہے اور اگر کہیں مشابہ لگ جائے تو فرض نماز کے لیے جب مسجد میں ہے تو پھر قرآن پاک دیکھ لے ایک طریقہ اور ہے وہ کیا کہ وہ حافظ رہے جی جن کو معلوم ماشاءاللہ اکثر کو معلوم ہے آپ ہر سال وہ مسلح سناتا رہے سبحان اللہ اس سے بھی حضر اس کا مضبوط رہے گا اور یہ طریقہ بھی ہے کہ گناہوں سے کنارہ کشی کرے انشاءاللہ شاء اللہ جل اس سے بھی اس کا حیض مضبوط ہو جائے گا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ والوں سے دعا کروائے قافلے میں سفر کر کے عاشقان رسول سے دعا کروائے امرت پسندی کتاب ہاں کار رسالے میں وہ حافظ قرآن کا میں نے حوالہ دیا نا پہلے عرض کیا میں نے بیان کے شروع میں کہ اس نے کسی امرت پر بری نظر ڈالی تو وہ حافظ صاحب اپنا حض بھول گئے پھر انہوں نے مسجد خائف میں جا کر اس مسجد کے امام صاحب سے دعا کروائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے دعا کروائی یہاں امام حسن مسری عدی اللہ تعالیٰ ان سے دعا کروائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حض بحال کر دیا تو اللہ والوں سے دعا کروائی یہ بھی ایک طریقہ ہے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ حفظ کروانا شروع کر دے ان شاء اس کی برکت سے بھی اس کا حفظ مضبوط ہو جائے گا ماشاء اللہ داء کے مدرسۃ المدینہ میں بہت سارے قاری صاحبان وہ ہیں جو پہلے خود پڑھتے تھے ماشاءاللہ آپ پڑھا رہے ہیں جامعت المدینہ میں بھی بہت سارے ہمارے مدرسین الحمدللہ حافظ قرآن بھی ہیں الحمد للہ قرآن بھلانے والا یا کچھ آیات اس کو یاد تھی اس نے بھلا دی قیامت کے روز کس طرح اٹھایا جائے گا اب چاہتے جس نے قرآن پاک کی کچھ آیات یا کچھ صورتیں یاد کی اور پھر ان کو بھلا دیا وہ قیامت کے دن کوڑی ہو کر اٹھے گا اللہ. اور اعلیٰ حضرت نے پارہ سولہ سورہ تہا کی آیت ایک سو پچیس ایک سو چھبیس سے ایک بات اخذ کی جو قرآن آیات یاد کرنے کے بعد بھلا دے بروزی قیامت اندھا اٹھایا جائے گا تو اللہ تبارک اللہ، استقفر... اللہ، اللہ، اللہ، اللہ اللہ اللہ اللہ و تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ اسلامی بھائی جو حافظ قرآن ہیں انہیں قرآن پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اس پر عمل کی سعادت عطا فرمائے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے امین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم